ونعود بالله من سرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يادر الله فلا مذل له ومن يذلر فلا عادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنه محمد نبه ورسوله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهديث بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتنا ونعود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 وَمَا الشَّيْطَانُ لَكُمْ مِنْ عَضُدٍ إِلَّا أَنْ يُضِلَّكُمْ وَيَمْنَعَكُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَاتَّقُوهُ وَآمِنُوا بِهِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ تَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ بیگمکوٹ کے اندر ایک روایتی اور تاریخی جلسے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اس جلسے کی کئی ایک روایات ہے اور ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اس جلسے میں ہماری جماعت کے اور ملک کے نامور خطبہ علماء تشریف فرما ہوتے اور ان کا خطاب عام ہوتا ہے دوسری جلسے کی روایت یہ رہی ہے کہ میں سب سے آخر میں تقریر کرتا ہوں یہ کہتا ہوا کہ مجھ تک کب ان کی بد میں یا تک دور انجام نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں اور پھر یہ بھی روایت رہی ہے کہ میں اس دن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 اس لحاظ کے روایتی طور پر نوریو تقریر عام تقریروں سے اٹھڑے طویل اور دراز ہوا کرتی ہے لیکن آج صبح سے ایل حدیث یوتھ فورس کے کنوینشن میں نو بجے سے میں بیٹھا ہوا ہوں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 اس وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ اب وہ جگہ بھی نہیں جہاں ہماری یہ مجلس جمع کرتی تھی اور یہ محفل وبا ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود میں حیرت پیدا ہوں کہ ایک دن کے نوٹس پر آپ ماشاء اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہو گئے ہیں کہ لوگ شاید مہینوں اپنے جرسوں کے لیے پبلسٹی کرے تو اتنے لوگوں کو جمع نہ کر سکتا آپ کے بک شاپ کو دیکھتا ہوں اور پھر جس طرح ہم مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے بھاگنے نہیں دیں گے اس کو دیکھتا ہوں جم کے آپ کے بیٹر کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق میں دے تو آج پھر بہت سے حقائق تین آپ کشاہی ہو جائے ان کے چہروں سے پردہ اٹھا دیا جائے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 بھائی سارے ساتھ دو گے وہ پچھلے نہیں آ کے چاہتے اگر آپ نے ساتھ دیا اور جلے نے ساتھ دیا کہ دنوں سے مسلسل تکلیور اور اصل میں اللہ کی توفیق شاملے لال رہی تو پھر بات کا کر دیتے ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. اس کائنات میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی مخصوص خاندان کی بالادستی کو لوگوں سے بنوائے محمد بادشاہ نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ ہم بات وہ کربڑ گرامی روایتی سلطان نہ تھے تو جن کی خواہش یہ ہوتی ہے جو اقتدار اگر ایک دفعہ میرے قبضے میں آ گیا ہے تو اب میرے خاندان سے نکل لینا پائے کوئی مارشل لاہ کے ذریعے مسلط ہونے والے فوجی ڈیٹر بھی نہ تھے کہ میں چلا جاؤں تو کم از کم میری کانسٹیچوینسی بحال رہے میری رجیب میرے بعد آئے اور وہ میری بار بن جائے اس لیے کہ یہ سارے لوگ اس لیے پاپڑ بیلتے ہیں یہ سارے روز اس لیے پالتے ہیں یہ ساری جان سالیاں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 اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی غیر خاندان کا آ گیا تو میرے گرائن کو سیام بے نقاب کرے گا میرے گھر والوں میں ہاتھ ڈالا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا سلام کیا جائے گا محاسبہ کیا جائے گا اپنے لوگ ہوں گے تو قرضہ کوشی کریں گے دشمنوں سے بچا کے رکھیں گے مظلوموں کے ہاتھ کو میرے گھر تک نہ پہنچنے دیں گے بے کفوں کے درمیان اور میرے جبر و تشدد کے درمیان رو کر رکاوٹ بن جائیں گے لیکن امینا کا لال وہ منصف و عادل تھا کہ جس کو اپنے لیے کسی ایسے تحفظ کی ضرورت نہ تھی کیوں اس لیے کہ وہ تاریخ عالم کا یقا تنہا میرے کار سالان آدم اور سلطان وقتم تھا جس نے اس کائنات کو چھوڑنے سے پہلے خود اپنے آپ ہاں کو لوگوں کی عمالت میں رکھتے کہا تھا کوئی اٹھے اور محمد سے احتراض کرے کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے گرنڈ پہنچائی ہو یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوئی کوئی آئے کوئی آئے مجھ سے بدلا لے لے کے اگر میں نے قلم کیا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 ان کو اقتدار منتظر کر رہا ہوں ان سے زبان اپلوں کہ تم نے میرے کیے ہوئے کسی کام پہ نکتا چینی نہیں کرنی ہے اور سمجھنے والوں سمجھو اس نے کہا نہیں کوئی میرے اقدامات کو کہا کچھ نہ دیں میں حاضر ہوں کوئی ہے تو اٹھے مجھ پہ اعتراف کرے اعتراف نہ کرے بگلا لے لے کون ہے جس کو اپنے تمیر زمانے میں میں نے سکھایا سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیاں لینے لگے کون ہے ان کے تاجدار کسی کو دکھ دینا تو بڑی بات ہے آپ نے تو زندگی میں کسی کا دل بھی نہیں دکھایا ہے آپ کیا کہیں گے اپنا سے پوچھ رہے ہو تو آپ کو وہ ہستی ہے گرامی ہے کہ جس نے کاغذ کے میدان میں زخموں سے چور ہو جانے کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو اپنا کی طرف اٹھا کے کہا تھا اللہ عملہ کے تو میم پہلے یا نبول اللہ اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر جلال میں نہ آ جانا اللہ ان مارنے والوں کو تو نہ مارنا اللہ دے تو ہمارمول ایرا محمد ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا اللہ میں ان کے لیے یہ مانتا ہوں اللہ تو ان کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ ادا فرما دے تو وہ ہے تھی کسی کو بہت بہت ہوگا تو نے کسی کو دکھ دیا گا تو نے کسی کو مارا گا تو نے کسی پہ دل پائے ہوں گے تو کسی پر پہ سدمرا رکھا ہوگا آپ نے جو کسی مومنٹ کے پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے اس کی کسک آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہو آپ کرپتے ہوئے ریت کا آنکھ پہ لےتے ہیں آپ کی آنکھوں آنسو سے ڈر جاتی ہے آپ سمیا کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں اس طرح آنسو برساتی ہیں جس طرح موسم بہار میں بارش برستی ہے آپ لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر برداشت کرنے والے بولے خود دیکھتے ہیں زمین سہمی پڑی تھی اپنا سا قم تھا بے چارا کا تاریخ تھا کچھ میں کہا چاہتا آپس مانگ رہے تھے اپنے خاندان کو بنانا چاہتے تھے کہ کوئی مجھ پر سے ایسا اور سلو جو جس ادنا سے کلو پر کاپ اٹھا وہ بھی بنو حاسم کا آدمی نہ تھا جس کے ہاتھ کلوار پہ مچلنے لگے وہ بھی آپ سے اپنے قریبے کا رکھا اور کبھی کیا بات ہے وہ لو تھا جو کہتا تھا کہ جس پر اس کی ایک نگاہ پڑ گئی اس کے سارے گناہ ماف ہو گئے اللہ کیسے نہ نمچلے سروے کائنات سے دیکھ لیا مانا کچھ بھائی پارک سے نیچے اترا نسلے کنار کو چھوڑ دیا اس سوال کرنے والے کے برابر کھڑے ہو گئے لو بگلا لا لا کہہ برابر کھڑا ہو گیا میں نے کچھ کو کیا کہا تھا اس نے کہا ایک دن سبوں کو درست کرتے ہوئے آپ نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا ہائے ہائے ہائے میں یہ کہتا ہوں صحابہ ہی نہیں سہمے ہوئے تھے آسمان کے فرشتے بھی سہمے ہوئے ہوں کہنے والا کہہ رہا ہے اور جس سلطان عالم کو کہا جا رہا ہے اس کی پہچانوی پہ نہ کوئی سلوت ہے نہ چہرے پہ مسا کے آثار ہے بہت ہے مسکا ہے ہے نگسی یہاں کے ہیں تلوار کی دھار سے باریک ناک ہے اور نگ کی ان کے لڑکی کیا کہیے ایک پنکھڑی گلاب کی ہے سرمایہ تم بھی کہہ لو چیرے برابر کہا جب نارا تھا تو لاٹھمی کے ساتھ مارا تھا. کہا یہ لاٹھی کل لے لے اسی طرح اس کو مار اس طرح, مارنے، اس طرح مارنے مارنے مارا تھا ایک قدم آ گیا کہا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں ننگے جسم تھا میرے جسم کا کوئی کپڑا نہیں تھا سا باتیں چٹیاں خان میں بدل گئی اور ایک میں تبدیل ہو گئی اللہ یہ کیا ہونے والا ہے لیکن اس رحمت مجسم کو دیکھا کہ وہ اب بھی مسکرائے کہ کہنے والا کہہ ہو والے آپ نے مجھے مارا تو ننگے جسم تھا اور چشمے پلک نے بٹھا رحمت کائنات نے اپنے دامن اقدس کو اٹھا لیا فرمایا تم بھی مجھے ننگے جسم اسی طرح مار لو جس طرح بھی تجھے مارا تھا کہ جلدے سے آگے بڑھ کر اپنے ہو سرور کائنات کے جسم اثر پہ کئے اور کہنے کا آقا آپ اور کسی کو دکھ دیں میں نے یہ بہانہ آپ کے جسم کو چوننے کے لیے کیا تھا اس کو کیا ضرور رکھی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے خاندان کی بادشاہت کی رات میں ہم تم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو دنیا دار بادشاہوں کا کھینچا اور عام دار بادشاہوں کا بھی نہیں ظالموں کا جانوروں کا راسموں کا ستم کرنے والوں کا جگہ کو مسل کر مسکرانے والوں کا کائنات کی دولتوں کے سوتے چشمے اپنے گھر کی طرف لانے والے کا اس کو آپ کچھ کی ضرورت کیا تھی کہ جتنے گھر میں ایک عورت مانگنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے محمد کے گھرانے والوں میری بچی بھوکی ہے مجھ کا کچھ دے دو تو امین کہتی ہے آج گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں اور وہ بھی کائنات کے امام کے روزے کے اختار کے لیے رکھی ہوئی ہے میں کیا کروں کتنی دیر میں کاج بار حرم آ جاتا ہے کہتا ہے آرشہ دے دو کوئی بات نہیں کس کی بھوکی بیٹی کھجور کھانے محمد پانی سے روزہ کر لے گا میرے تکبیر تقبیر کیا لیا میں اسلام کے روز اللہ محسوس کے لیے کیا ہے جس کے اللہ اس کی گھر والی مومنوں کی ماں کن کی ماں اور آشا صرف دیکھو مظاہر رضی اللہ تعالی اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مول نہیں اور جو مومن ہے وہ اس کو ماں مانے بغیر رہ سکتا نہیں ہے کیونکہ صدی کا صدیقہ نہیں ماں شب آل محمد جن کی بات کرتے ہو محمد کے گھرانے میں کبھی دو دن اکٹھے کھانا نہیں کھا ایسا کبھی نہیں آیا کہ دو مقماع کر گئے محمد کے گھرانے کو کھانا پا کس نے کس سے بچاؤ کرنا تھا کیا کروں گا تم نے سارے منصبے محمد کو غارت کر دیا اور کہا اس کی دہشت و آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو ہے وہ اس کا خاندان تو سارا خاندان ہے اس کے خاندان میں صرف عباس تو نہیں اس کے خاندان میں صرف علی تو نہیں اس کے خاندان میں بنو بلویہ کے وہ دو, دو گلے سر سب تو نہیں اور جن کو نبی نے اپنی چار میں سے تین بیٹیاں آٹا کی تھی اس کا خاندان صرف عقیل تک تو محدود نہیں اس کا خاندان صرف جانور تیار تک تو محدود نہیں اور بلال ہبشی بھی اس کا ہے سبحان اللہ. سلمان فارسی بھی اس کا ہے اور سہیب رومی بھی اس کا ہے اور بھی اس کا اور یاسر بھی اس کا اس کا اور جس نے اس کا ساتھ دیا وہ اس کا اگرچہ ہوتا رہی اور جس نے اس کا ساتھ نہ دیا پتا چچا کیوں نہیں کہاں تب باقی جگہ ابھی یہاں <zatter speak> سمر خاندان اس کو سمجھا ہے خاص ہے ترکیب میں سونے رسول ہاتھ میں ہائے ہائے پتا نہیں میں کبھی سوچ کے نہیں آیا کری کی بات نہیں جس طرف اللہ طبیعت کو رواں کر دے تو کر دے دونوں سے کتے گن پڑوستا بکھرے پڑے گا سینکڑوں سنوا میرے لیے سب <تبعی> آگے یہ بات سن لو بول کی بات ہوتی بولوں گا سی میں تھا پہ سکتا میں اور رسول اللہ کا سنا کر تھا خاندان کی بات ہوتی تو بلال نہ عربی تھا نہ مکی تھا نہ لگڑے تھا نہ ہی جانب تھا اور کائنات کے امام کا سارا خاندان گورا رنگ سبید گورا رنگ سبید ایک گلاب میں ڈوبی ہوئی اور سالوں کا اور ہوٹوں کو اگر پھول دیکھیں اس کی پتیاں دیکھے تو شرمادان سارا خاندان بنتا اس خاندان کا شرما کوریش کا لوگوں کا لکڑیوں کا لوہاسن کا سرباد اور بلال موٹے ہوٹوں کا عربی نہ جاننے والا وہ عظم کو مقرر ہو گیا لیکن اچھا تو ان کہنا نہیں رہا سین نکلتے ہی نہیں جب تم سین نکالے تو سین نکلے اور یاروں کی کتاب کا حوالہ سن لو کہا ہمارا حوالہ نہیں یاروں کی کتاب کا کستر گلا میں لکھا اربری میں ایک دل عربی کہنے لگے آقا یہ کیا ادبی رکھ لیا اشاد اشاد کہتا ہے کہا اچھا آج تم نے سے کوئی عزان دے. ادان نہیں ایک ارب اٹھا آزان دی آسمان سے جبریل امین آ گئے رسول اللہ کیا بات ہے آدان کیوں نہیں ہوئی ہے کہاں ادان تو ہوئی ہے کہاں زمین والوں نے تو سنی ہے اش والوں نے نہیں سنی ہے یہ تو خاندان کا نہیں ان شیری ازاد نہیں کر سکتا اپنے قریلے کا نہیں آگاہ نہیں غلام عربی نہیں عجمی قریشی نہیں ہے اجی کہ کالے ہی کالا پنکھری کے گلاب ایسا نہیں اس کے ہوٹ کھل اور موٹ لیکن اس کو کیا ہوا اس نے مانا تو کملین کا تائغار آسمان سے آیا آتے ہی اس کو بلایا لوگ دم خود ہے کہ آج کیا ہونے لگا ہے فرمایا یہاں بلال بیمار کا رکھتا نہیں پھر جلنا اتنی سمے تو رفتہ نہ کا پھر جنہ بلال رات آسمانوں پہ گیا جنت کی سیر چلنا گیا اور جب میں جنت میں گیا تو کو وہاں ہوا دیکھا ہے اور یہ یہ چچا کہ ابھی اللہ دن بتا میں کا شب سیاح میں راہ اسی لیے بس نہیں اس کی بجلی بھی اس کے ساتھ ہے خاندان کی کیا بات اور آ گئی بات سن لو خاندان کی بات ہوتی تو آئی اپنا سارا کریلا موجود ہے اپنا سارا خاندان موجود ہے عباس بھی موجود ہے چچا ششا اور چچا واپس فلو کائنات کے احسان ہے میرا باپ چچائی نہیں باپ کہا عباس آئی لوگ عباس میرا چچائی نہیں میرا باپ بھی ہے موجود ہے کہ عبداللہ باہر سے آ گیا کہا آکا میں چھپ کے دیکھتا رہا کہ آپ کب گے اور کب رات کی تاریخی میں مجھے آپ کے پیچھے نماز کی فادت حاصل ہو جائے کہ اللہ کے والے دیکھ اللہ تیرا نبی رات کی تاریخی نے کچھ کرتا ہے کہ میرے اس چچا کے بیٹے کے چینے کو قرآن کی خرچ کے لیے کھو یہ بھی موجود ہے اور پاکستان شکایت لذیذ کو سم اس کا یہ سارے لمحہ ہے منا کر چنگا رہے یہ سارے الگ بیٹھے ہیں پوچھو ان سے ہم جگل میں رات رہے یا محمد سوار تھے یا محمد کے چکے کا بیٹا سہیل سوار تھا اور کس پر سوار تھا اس اونٹلی پہ سوار تھا جس اونٹلی پہ خود محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹھے ہوئے تھے حضور کی پشتے مبارک فہل یہ اب باپ کے سینے کو مس کر رہی ہے تیرے لطیبے کا کیا تھا کہ تیرے جھولی کے اندر لولوے لالا بکھرے ہوئے ایسا سینہ بھی کسی نے نہ دیکھا ایسی پشت بھی کسی نے نہ دیکھا فجیل موجود وہ بھی موجود اور ذرا سنتا جا شرماتا جا اور تو بھی سنتا جا اور مسکراتا جا یہ بھی موجود اور دو بیٹیوں کا شوہر عثمان بھی موجود سب سے چھٹے بیٹی سات مت کا سرتاج علی بھی موجود علی کا بڑا بھائی دس سال کا دس سال کا جناب عقیل بھی موجود ہے اور علی کو یار کو یاد آج کر کے جانا مسئلہ <laughs> علی کو رضی اللہ تعالی <laughs> اس بھائی سے اتنا پیار تھا کہ اپنی چار بیٹیاں اس کے بیٹے کے بیچ اپنی کبھی <laughs> <laughs> نہیں سنا حضر مولیا تم نے بھی نہیں سنا کہ حسین کا جو فقیر تھا اس کا نام کیا تھا <laughs> <laughs> مسلم ابن عقیل یہ علی کا سامان بھی تھا علی کے بھائی کے بیٹا بھی تھا حسین کا بہنوئی بھی تھا رکیا کا سامان بھی تھا علی کی بڑی بیٹی زینب دوسرے بھائی کے بیٹے چادر کے بیٹے عبداللہ اللہ سے بیا ہوئی اور چار بیٹیاں عقیل کے چار بیٹوں سے بھی آئی ہوئی تھی اور دوسری بیٹی ان میں کل کالین کے یارے ہم خبر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 اب ہم نے بلانے ہی چھوڑ دیا ہے اپنی مرضی سے جو آئے ہمارے سرق کبھی ماں کا ہیں ایک ہی بیٹی اعلام الورا تب یہ تب کی کتاب اعلام الورا میرے پاس ہے اس اعلام الورا تب میں تب لکھتا ہے اولاد و علی علی کے اولاد کے تکرے میں کیا طرح کا برا اللہ کی کیتمن عبد اللہ کی ابن جاب امو کلسوم اللہ عمر عبد الخطاب اور علی کی دو بڑی بیٹیاں تھی ایک سینب تھی ایک امریکلسوم تھی زینب عبد اللہ ابن جابر سے بھی آئی گئی انہیں کلسون عمر ابن خطاب سے بھی آئی گئی یہ الگ مضبوط ہے کیا بات ہے کوئی ماں کا لال آ ہماری بات سن جائے ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں نہ کنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ معلوم میرے میں ہوئے ہیں چیلنج کرنے کی عادت بھی نہیں مناظروں کا باغ بن گیا ہے لیکن کوئی ماں کا لال ہے کعبے کے ہر کی قسم ہے ہمارے پاس آئے کتابوں کا ستارہ اٹھا کر آتے ہیں ستارہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی جی انہیں کل شروع کرنے عمر سے دیہی گئی تھی باک سپاہی اسلام کا گئے باسپاہی اس روز آج یہاں سی آئی ڈی خاص طور پر بڑی آئی ہے گل نہیں مجھے چھوڑانا یہ چھڑا ہم بہبی لوگ لڑ رہا نہیں تھا لڑ رہا ہم تو دلیل کے کہ دیکھو میں یہی چڑھ رہا پاتو برہانک برہانک آلم کے لڑائی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 کمرشل کے پروگرام لے کر اسی اپریل تک آپ کے بیٹے سے حاضر ہیں تو جس کو علی نے اپنی بیٹی دے دی ہے تم اس کی مرنے کی بات خلافت نہیں مانگ کی بات کرو اور جس کو کوئی بیٹی دیتا ہے کیا کیا پنجابی میں اتنی ہی بیٹی گھر باقی کی ہے برسی اور بیٹی بھی کسی ایسے ویسے میں نہیں بیٹی بھی اس نے بھی جو شیر خدا تھا آتے تھا اور حسین کا پاپ فاطمہ کا شوہر تھا کا کا محمد کا بھما تھا اس نے بیٹی بھی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 میں پڑھ رہا تھا ہاں جی آپ سوچیں گے سارا دن تو ہمارے ساتھ رہا بڑا چشمہ بتایا میں پڑھنے کے لیے لمبی چوڑی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے کہ کتاب سامنے رکھے تو سن کے پتا جل جاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سارے عالم پہ لمبے ہمیشہ ہوا اور مستند ہونے کا فرم ہوا جو کسی ماں کے لال کو ہمت ہو تو تردید کرنے کی ضرورت کرے مرزا کبھی اور مرزا انیس کے کسوں سے پڑھنے والا کبھی اپنی کتابوں کو بھی پڑھ لیا کر ہماری بد نصیبی کا کیا کہنا اپنی کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی ہم ہی پڑھیں یو ساز نہیں ہے یہ بھی آج بھی نے چلایا یہ ہمیں ایسی میں پڑھنی ہے ان کی بھی پڑھو اپنی بھی پڑھو اور پڑھ کے پھر نہ لڑو پڑھ کے پھر نہ ہمارا تو درد صحیح تم گالیاں دیتے ہو تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بے مزہ نہیں رہتے بے مزہ ہوتے ہیں تمہاری گالیاں سن اور بھی گالیاں دیتے ہیں ریلوے بھی دیتے ہیں ان کو کسی نے کہا کسی نے تینوں ساری گالیاں لے کر ساری قسمت یہ ہو جائے گی ہم کو سارے دیتے ہیں قسمت ہی ایسی ہے نا جو اللہ کہتا ہے تم بڑے گناہ گار ہو ان گالیوں سے ہی تمہارے نہ گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ بھی تو کسی کسی کو حصے میں آتی ہے جانے کس گناہ ہمارے معاف تمہارے موسم لیکن تمہاری خاندانی کھا کے جو نزا ہو جاتے اس لیے کہ تمہیں گالی دینے کا بھی طریقہ نہیں ہے گالی <سلام> بھی دے تو اس طرح دے جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ کتنے سیری ہے تیرے لب کے رکھی گالیاں <سلام> کھا کے دے مزا نہ ہوا لیکن وہ سیری لب خنجر بدست نہیں ہوتا لیکن جو لوگ خنجر بدست ہو ان کے لبوں کی شیرینی کا تو کوئی شخص بھی ہے نہیں نے تو کہاں رہا تھا یہ بات کبھی آنا اور لینا اور دعا کرو اللہ یہ مرکز جلدی بنا دے اور ساری کر دو جو وادی نہیں وہ بھی کر دو یار تمہیں نماز کے آمین کہہ کہ دردے ہو سانو عادت پہ رہی ہے امین تو بغیر گزارے نہیں ہوتا اسی آمین امین کہہ دو اور انشاءاللہ اللہ اب یہ بن جائے گا آدھی رات کا وقت ہے اللہ سننے پہ آیا ہوا ہے پھر ہم تم کو بلائیں گے کہیں گے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا دیکھنا باتیں واقعی کیسے ہیں جالی پھر بھی نہیں دیں گے اور گالی کھا کے جواب بھی نہیں دیں گے ہاتھوں یہی میرے نبی کی سنت ہے کہتے تھے سو رن مزدور اور میرا پیغمبر اپنے رب کے حکم پہ کہ تھا اور کھانا کو یہ گالی کو دلیل سے نہیں ہے دلیل سے بات کرو کہتے ہو پمندر اپنے خاندان کی بات چاہ نے کیا غلط کیا جس سے وہ ڈرتا تھا کہ میری بات کو سوائے کی مقدس تین خاتون ام المامین ممبئی ہے آپ ایک رب کی قسم ہے محمد کے ڈرانے پہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ دو دو ماہ تک آگ نہیں جلی س ہو تو آند کیا کرانے اس کو کچھ پتا کہ ہمیشہ کی طرح ہوا چہرہ آج اپنے گھر کی دہلیز سے داخل ہوتا ہے تو چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی مسکراہٹ غائب ایک رنگ کا مجموعہ ہو تو سو رنگ گیا. آج کچھ پیار کا بھی تب رکھوں گا مسئلہ تو پھر بھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ ہم <سؤال> انشاءاللہ جیسی بھی بات کریں گے مسئلہ حل ہوتے جائیں گے <سؤال> اور گھر کی تحریر کا قدم رکھا مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی مو کہ پوچھی آپ تو کبھی بھی مسکرانا نہ نہیں چھوڑتے آج تو چھوڑ دیا ہے فرمایا عائشہ تیرے کانوں میں سونے کی بالیاں کہاں سے آ گئی تھیں آپ مرینے کی ساری عورتوں نے پہن رکھی تھی ہمارے گھر میں تو نہیں تھی میں نے اپنی امنا کو کہا امنا نے کہا چلو تم اگر خواہش کرتی ہو میں تو بنوا دیتی فرمایا پھر جب تک محمد کے گھر میں سونے کی بالیاں ہیں محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی دیتا. اس کو کس کا بلکہ کد تو منو تیم کے ابو بکر پہ پڑی تک بھی آج محمد کا سارا خاندان پیچھے یار بار آگے اللہ آج اپنا خاندان پیچھے سے کیوں لڑتے ہو میں نے تو پیچھے نہیں کیا ہم سے کیوں کیوںگڑتے ہم نے تو پیچھے کافی کیا اور بولنا تھا تو اس وہ بولتے جب ساری کائنات کے بدلتے لاکھ محمد کے دروازے تھے اپنی آنکھیں جمائے تھے کہ امام کیوں نہیں آ رہا نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا تھا یا رسول یارسول رسلام آتا, اب آ بھی جائیے صحابہ کے دل پھٹ جائے اب آ جائیے نماز کا مس گزر رہا ہے اصل اصل اور کائنات کا امام اپنی نگاہ اٹھاتا ہے فرماتا ہے مرو اباب آج امام عادت خود اپنے مسلح امام کو اپنے یار غار کے سکر بٹ رہا بولنے تھا تو اس دن بولتے اور <سلام> کیوں بولتے ہو <سلام> کیا بولتے بال بولتے بات بولتے،, بولتے اور حسن حسین کی تو بات کبھی رادی نہیں کی تھی تم کہتے ہو تو وہ کیوں نہ بولے <سلام> <سلام> کہ ہمارے مسلے پہ دوسرے کو کیوں کھڑا کر رہے ہو جانتے تھے کہ ہمارے تمہارے کی بات نہیں ہے بات تو یار کے نظر کے اٹھانے کی ہے جس کو اس کی نگاہ بڑھ گئی وہ خالی کا, کا امام بن گیا ہے पेड़ा, पेड़ा। بات تو اس کی ہے بات تو اس کی ہے کون بولتا بولنا تھا تو بولتے اور تمہارا یہ ہے جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا بارہ امام اس کی پشت میں موجود بچوں یاروں ہم سے لڑتے ہو ان بارہ سے کیوں نہیں پوچھتے تم ابو مکیر کے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے ہم سے کیوں لڑتے ہو ان کا کیوں کھڑے ہو گئے انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا اور تیری کتاب تیری کتاب البرحان فی تفریح القرآن امام اولت بناتے ہیں ابو بکر تیری بحث سے انکار کیسے کروں قد سے رسول اللہ ہو حیل اور تجھ کو میرا امام تو خود نبی بنا کے گیا ہے تیری کتاب کا اور اسی لیے اسی لیے تو اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا تھا نہیں سمجھ اور مرنے کے بعد بھی بات مانا ہے زندہ ہی نہیں مانا اٹھا حوالے لکھتا جا غلط ثابت کر جو چاہے سزا دے اور ہم تجھ کو کچھ بھی سزا نہیں دیتے ہم کہتے ہیں اگر حوالے ٹھیک ہیں تو تھی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لے میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہیں کی محفل فل سنوارتا ہوں چرانگ میرا ہے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 مرنے کے بعد بھی اس کی عمارت کا فائدہ اگر کائس نہ ہوتا روشن جب کہ وہ خود امیر المومنین تھا سب رضی اللہ تعالی جب وہ خود المسلمین تھا جب وہ خود حکمران اپنی مسجد صوفہ سے گزر رہا تھا ایک مراپک کو دیکھا کو زمیر پروش کو وہ علی کو دیکھ کے کہنے لگا افضل الخلائق عبادہ نبی کے یہ دیکھو نبی کے باپ کا کا سب سے افزل آدمی کیا نبی کی بات کیا اپنی کتاب کا حوالہ نہیں اپنی کتاب سے ہوا تو کیا ہوا جادو رو جا چڑھ کر بولے تمہاری کتاب ہر طریقی کشم الغلا کا حوالہ علی نے کہا میرے منبر پڑاؤ ممبر لو نے کیا کہا سارے کوپے والوں کو بلاؤ سارے کوپے والوں کو بلاؤ کہا الحمدللہ للہ وسلام تو سلام بولا رسول سلام علی تیرے پیار کا کیا ہے ٹوکنا چاہتا تو اکیلے کو بھی ڈوک سکتا تھا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 علا. علا. علا. لا بکر محمر اللہ و جھلک تو حد المتری اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابھی بکر و عمر سے افضل کہا تو میں اس کو اسی پورے ماروں <تصفيق>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 خانواد علی نے خانواد میں سے جن کا نام تھا علی یخب تھا بین اللہ جی حسین کا بیگا سچ کو گھومنا بھائی کہی اباب اس نے دائیں بائیں دیکھا دیکھا کہ نہ چچوں میں سے کوئی ابو بکر رہا نہ تاوں میں سے کوئی ابو رہا اس نے کہا میرے بابا کو علی کو اتنی محبت تھی ابو سے اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو رکھے اپنے پوستوں کے نام بھی ابو رکھے آج علی کے گرانے میں کوئی ابو نہیں رہا میں نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ لی ہے میں نے اپنی کنیت رکھ رکھنی ہے لڑنا تھا تو اس دن جا کے لڑتے اور ہی لڑنے سے کیا فائدہ <laughs> کہتے ہیں خلیف آپ پہلے یہ تھا وہ تھا میں چلو وہی تھا لے لو پھر جا <laughs> لے لو تم <laughs> لے لو بھائی <laughs> کہتے ہیں اب لی تو جا سکتی نہیں میں نے کہا پھر لڑتے کیوں ہوں <laughs> <laughs> جو ہو گیا سر <صورت> کس <laughs> بات <نہ> لگتے ہو؟ <laughs> پہ لڑتے ہو لو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے جو ساری عمارت جس مفروضے پر استوار کی ہے وہ مفروضہ مصروضہ ہے محمد کو اپنے خاندان کی بادشاہت کے استحکام کی کوئی ضرورت جی. سارا مسلمانوں کا قبیلہ محمد کا خاندان تھا صلاح اللہ. اللہ. اس لیے یار جب ان میں کوئی فرق نہ تھا تو پھر تجھے اور مجھے فرق کرنے کی ضرورت کیا ہے اور کبھی وقت ملے تو کہ رسول گینار فرق جانا نہ فرق جاؤ علی نبی اپنی چار بیٹیوں کا رشتہ اٹھارہ بیٹیاں کی حضرت لگ چار بیٹیوں کا رشتہ اس نام کے بیٹوں کو دیا اگر کوئی خلش ہوتی تو آپس میں رشتہ داریاں کیوں کر سکتی اور خود ابو بکر کی بیوا اسنا بنت پہ انہیں اپنا دے کے ابو بکر کے بیٹے محمد کو اپنے بیٹے کی طرح گھر میں رکھ کے پالا جب وہ جوان ہوا اسے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا اس کے گھر بیٹی ہوئی بیٹی کے گھر بیٹی ہوئی تو علی کے بیٹے نے اس سے شادی کی باکر نے نےکر کی ماں بھی ابو بکر کی بیٹی اور سادق کی ماں بھی ابو بکر کی بیٹی اسی لیے جب جا کر سادت سے پوچھا گیا ما تقول تکی ابھی بکر کہا کد مل ابو بکر مرتین ابو بکر کے بارے میں کیا بات کرتے رہو ابو بکر نے تو مجھے دو مرتبہ جنم دیا کڑی اختلاف ہو آؤ یارو ہم بھی اسی طرح آپ اس میں اتحاد اور اتفاق کر لیں جس طرح ابو بکرو علی کا اتفاق اور اتحاد تھا ان کے درمیان کوئی لڑائی موجود الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم خوشخبری تمام جیت اعلی حدیث کی تقریروں کے کیسر اور ویڈیو کیسر بسار سے بار حاصل کرنے کے لیے محمدی کیسو اٹھارہ اور تذہ لاہور کو یاد رکھیں محمدی کے 18 اردو بزار لاہور مجلس نے مجھ میں بھی خوشبو پیدا کر دی ہے وہ مٹی بیچاری چند لمحات کے لیے اس نے پھول کی مجلس اختیار کی تو اس سے خوشبو آنے لگ گئی یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک آدمی نبوت کی 23 سالہ زندگی کی مجلس کرتا ہے اور نبی بھی تھا کہ خداوند کریم نے اولین و آقرین زمینیوں آسمانیوں میں کہیں بھی ایسا نبی پیدا نہ کیا ہو اور خوشبو بھی ایسی کہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ حضور گئے ہیں کہ نہیں خوشبو ہی بتا دیتی تھی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی بہرحال خوشبو بھی ایسی ہو اور مجلس بھی دن یا دو دن یا دس دن کی نہیں سال ہر سال تک کی ہو تو یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی یہ عقیقہ رکھے کہ جی ٹھیک ہے وہ مسلمان ہوئے تھے لیکن وقتی طور پر بعد میں وہ نوز بلزالق مرتد ہو گئے تھے حالانکہ ان کی کفیت یہ ہے کہ ایک سے حابی عبداللہ سلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات قربان کر کے حضور کے حاضر ہوتے ہیں ایک دن صحابہ پوچھتے ہیں عبداللہ تجھے کبھی پہلا زمانہ یاد آیا ہے کہ نہیں جب اچھے اچھا اچھا لباس پہنتے تھے اور اچھا کھانا کھایا کرتے تھے عبداللہ جواب دیتے ہیں نظر تم مسمدن دنیا ممافی ہا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ایک جان پوری کائنات کے خزانے رکھ دیے جائیں اور مجھے کوئی کھڑا کر کے پوچھے کہ عبداللہ اللہ تجھے یہ خزانے چاہیے یا تیرے پیارے محبوب کی ایک نگاہ چاہیے تو میں پوری کائنات کے خزانے محبوب کی ایک نگاہ پر قربان کر دوں تو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے محبت صاحب ادا نہیں کیا ایک سے حابی ہیں بادشاہ پوچھتا ہے ایک کلمہ چھوڑ دو میں اپنی بیٹی تجہ نکاہ میں دے دوں گا حکومت